الحمد اللہ والصلاة والسلام على خصوس من سل خصوصا والا آل ہی و اصاب ہلین و دم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام و على العش يغشَّ لن النهار يطب حث وَالشم سوَ القم وَالشَّم سو ألا له الخلق والأمر قبارك الله رب العالمين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 سلادو سلام علیکم اسخلادو سلام یا سیدی خاتم النبیین شام مقبول دا شکریہ دعائے خیر دنار جناب نو اور مل بیٹھ کے دین حق پاک دیا چند گلا سن اللہ تبارک و تلا مجھ جیسے عظلمس نو معی مغفرت رحمت دل نو سیدا فرما دے اس وقت جناب کے سامنے جس موضوع موجود اللہ تبارک و تعالی دی دیتی سمجھ کے مطابق وہ بھی اگر درست گا تو اس کی طرف اگر غلط گا تو میری طرف تک صاحب کا معافی مغفرت منگنا جس موجود کلام کرنی وہ ہے امر اور خالق دوسری وار میں اپنی زندگی بیان کر رہا کل ضلع بہاڑی اسمن چ جناب نو ایک توحید دی بڑی سمجھ آئے گی تیسرا اللہ تبارک و تعالی دی معرفت دے بڑے نیڑے ہو جاؤ گے سبحان اللہ تیسرا انبیاء علیہ الصلوۃ اور اولیاء کرام دی شان جڑی ہے اس دے کافی نیڑے ہو جاؤ گے خصوصا معجزات اور کرامات دا نقطہ سمجھ آ جانا ہے تیسرا جڑے جہجرات و کرامات ممکر نے انہوں نے وجہ مغالتا وہ بھی معلوم ہو جانی بھی انہوں نے کس بنا تک مغالطہ لگ ہو سکتا ہے کہ اتو ہی دل, دل چمکے با ہاً با ہاً اور او قرب حق دی دولت نہیں پیزان گرامی موضوع کہ کافی گوشے نے کافی کر دی نکلدی وہ شاخہ وال جانا نہیں جزیات جانا نہیں صرف کلیات بیان کرا گا ان شاء <تصفح> امر اور خلق اے قرآن مجید فرقان حمید کی سورت ا مبارک وچ بھی دو لفظ مبارک آئے نا تو ہی یہ نام اللہ دو ہی لفز نے خلق اور امر لیکن قرآن دے سمندر گوتا مارو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دو لفظ ہے جی کی رکھا لاہل خلق ول امر پہلا امر دی وضاحت کرنا فرق پھر امر پھر خلق دا آپس دا رقط اور تعلق جہا ہے وہ کی بتوں پھر گڑ پمر چربی استعمال ہوتا ہے مناسبت دو مانے مناسبت مان آ امر حکم کی مانے حکم لیکن اللہ تعالی دا امر جڑا ہے حکم دے ماننے وچ دو قسم بن جندا ہے ایک حکموں دا او ہے جس نال وہ شریعت بناوندا ہے حلال حرام جائز ناجائز جے کوئی مسئلہ بنے گا ایک کرو اے نہ کرو شریت کا امر ادنی امر تشریعی تشریح شریعت بنانا تو شریعت بنانا والا امر وما او اللہ الا عبد اللہ مخل سین انہیں یہی حکم ہوا کہ اللہ کا <سلام> <آمدانا> دین خالص کر کے اس کی عبادت کرو او میرو حکم بمان امر بمانا او شریعت پا کرا امر ہے دیگر آیات مبارکہ شریعت متحرہ دے امر قومو ملا ہے کانتی نماز پڑھو آتو زکات ادا کرو لا چکر بس جنا کے قری مت جا یہ سب کیا ہے یہ شریعت دمر یعنی انہوں نے شریعت بن گئی کی بن گئی ایک کمرے اس ذات پاک کا حکم دمے میں توجہ او ہے مخلوق بناو کا امر ہو گیا شریعت بناو اور ایک ہو گیا مخلوق بناو مخلوق بناونا ایجاد کرنا تخلیق کرنا تکوین بنانا وہ ہے مخلوق کہ کن کی ہے ادا مطلب ہوں بن جا شا ان نما امروہ ادا اراد شہ گ اس کا امر یہ ہے بس اس کا امر یہی ہے جب رب کسی رب چیز رب کو بنانا چاہتا, چاہتا, چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کون فی کون تو بن جاتی ان کو لشین ادا ارد نہ ہو ان کو لہو کون فیا ہے کال بنانے کا اور کون بنانے کا ایک جب ہم کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمارا کہنا یہی ہوتا ہے کہ کون یہ کافی ساریاں اس سے مضمون دیا آیات مبارکہ آئیں ہیں انہوں دسایا ہے گیا ہے کہ خبردار مت سمجھو خالق کا بنانا تمہارا بنانا ایک ہے ایک طرح کا ہے نہ مشابہت بھی نہیں مماسلت بھی نہیں مشابہت کیفیت میں ہوتی ہے فلاں نا رنگ رہ فلانے نہ رڑتا ہے شکل رڑتی ہے کیفیت ہے مماثلت तो ہوتی ہے ماہیت یا خسے صفات میں مثلا انسان انسان کا زید امر آپس میں مماثل ہے حوال نات وہ بھی حوال نات وہ بھی مماثلت ہے تو اللہ تبارک وا تعالیٰ سا کب اسل ہی شیوں کی مسل بھی کوئی نہیں اس کی مشابہ بھی کوئی نہیں ہر فائیں اولا ماں نے بڑا بڑا کلام فرمایا مثل ہی کاف بھی آیا کاف کا بھی مانا انجام زہر ہوں ادوا مثل تو تے کاف بھی دو علماء نے فرمایا یہ ایک زائد ہے ہے نہ عالم بہتر جانے ذات پاک کہ کسی لکھا کہ نہیں غلط ہے میری صحیح ہے تو میرے رب رحمان کی طرفوں ہی ہونا ہے شاء اللہ اور رحمان وہ ایک کاف یہ تشبیح آستے اور مثل جڑے ہیں وہ مماثلت دمانا دیندہ ہیں تو مشابہت دے مماثلت ہے فرق بیکھنا ہوئے تو اے علماء فرو قالمی لکھ دینے تو خصوصاً علم کلام آلے جڑے ہیں انہوں نے کافی یہ دیتے کلام فرمایا ہے تو انہوں نے دس ہے آئے کہ مماثلت دے مشابہت دا کی فرق ہوندہ ہے جڑا میں جناب سے ہم پہلوں عرض کر گیا ہوں تو مشابہت اللہ تبارک و تعالی نہ کسی مشابہ ہے نہ کوئی ادے مشابہ ہے کیوں مشابہت مشاباہت ہوں کیفیت ہے رب کیفیت تو پا گئی کیوں کیفیت اس کی نہیں غوث پاک سرکار کے عقیدے میں پڑیا سی کہ رب واسطے یہ نہیں آ سکتے کیفا کہ وہ کیسا ہے الکیف انحو مرفو کیفیت اس سے مصلوب ہے کیفیت ثابت نہیں ہو سکتی تو, تو مثل پھر فرمایا تاکہ پتا چلے کہ وہ مماثلت سے بھی پاک ہے یعنی کی مطلب نہ یہ آخ سکنے ورگا کوئی ہے ورگے دا مان ادا کر ورگا مانند اے بہت والا مثل ماسل اس دا کوئی نہیں و سمی البصیر وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے وہی سننے دیکھنے والا ہے ہوں یہ جدو فرمانا نا وہی سننے دیکھنے والا ہے پہلو اللہ نے فرمایا لے سک اس لیے فرمایا تاکہ اگوں سن دو جدو کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے نہ آوے کہ وہ سڈے ورگا سن دے وگوں دیکھ دیکھنا اپنی دات والے سننا بھی اپنی دات آلات جوارے یہ آل کم اثا کر آلات نال سڈے آلات نے ہاتھ نے پیر نے اکھا نے زبان نے بولنے زبان بھی بہت آ جان اسی طرح نا یہ, یہ آلات نے جب رے اندام ایسا کام کرنے خالق تالا کام آزاد کیوںکہ وہ آزاد ہوں وہ کم کام چلا کام بھی ایڈا جہاں کسی کو کسی کو جا کا کم نہیں ہو سکتا جو آسمان زمین کائنات وہدا پیا وہ بنا دے تو دستا پیا کہ میں کیوی بنا نمام مش ائ ل کو بس پرماتا سڈا تو ایم ہے جدو چاہنے آسے نو بنانا با بہ دئی دن ہو جائے کون نے کسے مقام اذن اللہ کا امر ہے اچھا بھائی یہ تو کون تو کلام صفت ہے اس کی اجازت ہے ارے بھائی اس کا کام کیا ہے وہ پتہ لگ گیا کہ کام اس کا امر اس کا کوئی چیز اس کا کام جب امریک فرق اوجو اس کے فیل اور کن دن فرق ان کہ جب اللہ دے نال کائم تو صفت ہے کُن ہے جب اس نو اللہ تبارک و تعالی کائنات تبارکباد دے اندر کسی چیز نو ناو چ کسی وشے نو وجود لیا او ذات حق کن نو استعمال فرما ہے اپنی شان دے مطابق تو اس لیے فیل پڑ جان اس کو اس کہتے ہیں اعتباری فرق ہے داخی فرق نہیں ہے لحاظ فرق ہے یعنی کی مطلب کلام ہے جسے مخلوق بھی تے پھر فیل سمجھ نہیں آئی صرف گل ہی مسلا بڑا مشکل ہے مشکل مسلے اللہ تعالی دے فضل و کرم آسان لیکن ہوں گل غور ات کرنا ہے کہ یہ کون جہا ہے نا اصا تسا جب بولنے تو اس اندر آسانو اللہ تعالی نے کیونکہ تخلیق ایسا فرمایا تو اصا مجبور ہیں کہ جدو کلام کرنی تو ترتیب آسان حروف وقت کٹھے نہیں کٹ کاف نون بعد پہلو نو اور جدو ہی یہ ترتیب آنی ہے اسلے وقت وقفہ محلت شروع ہو جان لیکن ویکسی عجیب پھر یہ پینا تا ہے تو تو دل میں ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں پہچان تا کر کے اللہ تعالی یہ ہے آنو ایمان لاؤ یعنی منو کیا کرو منو کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتی قسم خدا بھی بڑا ہی دور لائیے کہ ہاں مان گیا جیو اور دیکھو وقت گیا ٹھیک ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس بارے اپنے بارے دستا ہے یہزی کن مجید مجیت اس کا وقت یعنی اس دی سرعت اور تزی سورت اور تیزی اور جلدی جڑی اس لیے اسلام تعالی نے دو تھان بیان فرمایا تھا ایک مقام ت فرما ومرونا واخ بل ساڈا امر کون نہیں ہے الا واحدہ مگر ایک یعنی واحدہ کلمہ اگو مثال دی کلام بل بسر جیسے معمولی سا اشارہ کرنا آنکھ کے ساتھ جہب سمجھنے لم ہندیا لم ہین دو زیران نے دو پیش دو بن نکرا تو لمح بل بسا لم ہند ہے یہ مطلب یہ ہے تکلی تقلیل مطلب ہے بالکل تھوڑا کرنا لمح کا مانا کرنا پڑنا ہے معمولی سا اشارہ بل بستر آنکھ کے ساتھ سمجھ نہیں آئی لمح بال بستر معمولی سا اشارہ آنکھ کے ساتھ دوسرے مقام ت فرمایا قیامت کے متعلق تو قیامت کا معاملہ اتھے کی ہے؟ قیامت واخب او وا کر فرمایا پرمایا قیامتھا امر جہاں سا وہ بھی ایک ہی ہے پھر اتھے مثال دیتی ہے آنکھ کے اشارے کی طرح او ہووا اکرب یا اس سے بھی زیادہ جلدی زیادہ قریب آخ د اشارہ ایس تو بھی او ہوا اکرب یا ایس تو بھی زیادہ قریب ہو قریب تر آر, آر, آر, آر, تو ہی جلدی بہتا بھی بہتا تیز بہتے بہت تھوڑے بہت وقت ہوں دیکھو آیا ہے لم ہل بسر آخ کا اشارا اتے دو, دو زیرہ نال نہیں لم ہل بسر آخ کے اشارے کی طرح او تھے آیا لمحن بل بسر آنکھ کے ساتھ معمولی سے اشارے کی طرح اتے لم ہن اضافت تو بغیر تنوین دو زیران نار. بل بسر تے لم ہل بسر رہ پھر اتے آیا او, او, ہوا, اقرب عب عب او ہوا اقرب ہووا او ہوا اقرب نہیں آیا اتے اقرب آیا کیوں کہ اتنے اس واسطے لوڑ ہوئی ہے کہ پیچھے جو فرمایا لم ہل بسر آنکھ کا اشارہ اتنے معمولی والی گل نہیں آئی تو نال فرمایا اقرب تاکہ معمولی والا معنی اگے ادا ہو جائے تے او دوسرے مقام تے جتھے جی ہوا اقرب نہیں آخر سمجھ والا جیڑا اتر ہوا اکرب آخر دو, دو زیرا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء احل سنت عزمت قرآن, قرآن, قرآن, قرآن اتر بڑے بڑے اص بلیب لوگ ہاتھ جوڑا اور صاحب بن وائل ورگے یا اسب صحاب لگا گزرے آخ یار کلام ہو سکتا ہے مخلوق این بری گل این لطیف گل سمجھ نہیں لگی ہر تیزی کا پتہ لگا جی کنا تزی ہے امرت کس درجے کی कु मिसाल आई ये अख चमक फरमांडे ए वक्त लग जा खोलनाया इंज हता لیکن لوکان دے سامنے جدو دا کوئی کام ظاہر جد ہے نا یہ اپنی تیزی اور وکھاد ہے اپنی قدرت دا ہے کرشمہ وہ کسے نبی یا کسے ولید رنگ بخار اللہ نبی ولی مخلوق ہے دی مخلوق ہے اگر اس شان دظہر ہو جی شان آن کے ظاہر دسد صرف یہ جانا ہوں, دیان، دیان روحا ہوں خاص. روحا دے روحان کوئی ایسی تجلی ہے او اور ایسی شان ہوں ہے کہ ویزی حضرت عاصف بن مرخیہ رضی اللہ تعالی جد جناب سلحمان علیہ السلام نے فرمایا ڈی جلدی پی سی کیوں آپ نے فرمایا مینو اس کو دیر چاہیے چاہتے سن اللہ دلی رب تک ظاہر رب اپنی شان جدو آوے دے بے وقوف نے نبیا والے قدرت میری جان شان جدوں نی ظاہر ہوئے شان مالے تیرے میرے برگے فتوا تو کچھ نہیں زہر ہو شانال اپنی شان, شان والے <player> <whiskey> سمجھ نہیں آئی <enfant>? <inappropriate> آخر شان شان کیا ہوتا ہے مطلب ہے فی شان روزانہ نئی شان میں ہے لیکن ادر ویخ جو کچھ کائنات دیکھنا پیا ہر لمحہ اپنی نمی شان بخا پیا مخلوق میں لیکن شان والے جو نہیں ہند لکھا کروڑا تھا گزر جائید نہیں دان جانا جی آس بن بن برخیا و دی شان وے چا ترچ کافر بھی منی بیٹھا ہوں یار باقی ہے. تو نہیں عجیب گل اس ذات کو اپنے ذریعہ ہی نبی بلی شان دان ہے عظیم صفت خالی صفت نہیں عظیم سفت وہ اپنی عظیم صفت روزانہ ہے کلا یو من ہے اور میں بیان بھی قرآن چکرا گا آج بھی کلا یو من ہوا قرآن روسانا نو شان بتاؤں لیکن کوئی یشش نہیں کرتا ایمان نہیں لیا کدو ہے جدو وہ اپنی چھپی شان کسی شان والے دچو ظاہر کرتا ہے تو ظاہر کردو نبی ہر ایک نبی ولی نہیں بن جاتا سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے ایسا ضرور ہے ولی کرامت ضروری نہیں لیکن کرامت ہے سمجھ نہیں لگ ولی واست کرامت ضروری نہ انہیں شان لینے لے آپ لے رکھتا بات مسئلہ ہے ٹھیک کرام ولی واسطے کرامت ضروری نہیں مگر کرامت واسطے ولی ضروری ہے ہاں اللہ سونے فضل و کرم روڑے پاگ دے کی بلیاں کا دشمنیا کرنا تین خدا دیواس لے جاگا تُکے پکے رہ جاؤ گے سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی آئی را خلافت را ختم ہے تو کرامت واسطے ولی ضروری حضرت سلیمان پیغمبر علیہ سلاد و تسلیم نوکی جلدی سی آخر بلقیس دے تو پہلو ہی حاضر کرنا سی سر آپ کی جن جو پیا کہ آپ فرما نے مینو اس کو بھی چیتی چاہیے آپ کھانا جاندے تھے نبی ویکیا جی او فرمایا ہاں بھائی کھلو تو قبل یہ ہوں کن کی پی آج ادوا کن ہاں ہاں کون نسخا تیزی کو شانے تو ظاہر کردہ اپنی شان آخر وہ جو چھپیا بیٹھا کسی پاس اج کل تو میرا مطلب فلم لکیا <سؤال> جو ہے کوئی نہیں چل میری میں آپ جنوبا آخر بھی رہے میں تاں بھی نہیں میری آبے آ رب نی نہیں رب رہے نہیں میں لن تلا لیکن گل ارور وہ میں کچھ شیشا ان ضرور بنایا جس شیشے تو کیئنات بیٹھے جی بیٹھا میرا جلوا کردہ رہو وہ شیشا یا کلب نبی ہوں یا کلب اور اس مناسبت شیشا آخ د شیشہ کو رخ وکھا ہے اور شیشے بھی دو قسم کے ہوں اللہ ایک بندہ آر پار بخا او آئینا نہیں آخ آئینا آخری نہیں ایک منہ بند ہو تاکہ کتے واپس آئی نا یہ دل جڑا ہے بزرگ فرمانے جسم ہے نا اور جسم جہا یہ لگی ہے جبریل امین تو ملائکہ تو نہیں ویک سکتے رب نو ویخنا ہوتا ہے نبی ولی تشریت بشریت بشریت دا مثال ہے ایک روکھ اس روحانیت روح فکیر یہ دجا روکھ ہے اس روکھ اپنا جلو جی آئینا یہ آئی نا شیشا نہیں شیشا دوسرے آئینا ایک طرف تو تا کر کے دل نئی نہ شیشا نہیں آخیا جاتا دوسرے ساڈا قلندر اقبال فرما د بچا پچا کے نہ رکھ سے ترنا ہے بو آئی بچا پچا کے نہ رکھ سے تیرنا ہےین بچا بچا کتنا لکھ اسے تیرا آئینا ہے وہ نکی تر ہے نگاہ ہے آئی نس میں تکبیر تک بھی نائ اسلام ٹائ با. بارگاہ قدر نہیں بن ٹوٹ دن آئند مصیبت اجاشیا دل ٹر پاس ٹوٹ دے جو رہو لگ تو ذات کے پاک نے اس آئینے نس فلم آئینا بنایا جڑے خوش نصیب اس آئی نے پورا کریے وہ ہے میں کن تیز کرنا سارے ایجونی حضرت آسف پرماندے آنا آتی کبھی قبلا طرف میں لاؤں گا آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے لمح بسر لم بسر او ہو و اکرب او ہو و بھی قریب تر کر سکتے ہو شرو اپنا کام ہے روحل مان شریفا نے اجیب گل آپ نے کام ہی نہیں جتے ایسی ملک کے بچے. او ختم کیتا. کیا او سدا وجود او تے ختم نہ آخنا کہ باعث پتہ کیتا تو نا اوتھے ختم, کیتا ختم کرنے, کو ہے اعدام کرنے نا اعدام پھر حضرت سلمان پیغمبر کو موجود کیتا ہے اس کا نام ہے ایجاد ایتھے ایجاد دو کم فاصلے وکرے جو بھی ہویا ہے اور تختے تخت مکھی کا پر نہیں تخت پورا تخت بھی بڑے اجیب ہوتے سن اس لیے تو تخت ایڈا واد دو کم دو اور قبلا پہلے پھر وہ کہہ رہے نے میں گا۔ میں کرا گا بھی نہیں آخ کرے گا نمبر ایک دوسری گل یہ کہ انہوں نے اعتماد ہوا ہویا اے تے خدائی دعوی خدائی دعوی بنتا میں لیا گا تے آخر ولیج نبیت ہے لگی کیو پتہ لگا معلوم ہویا اندرو پتہ لگ رہا سی وہ میرے نال میرے تو زہر فرمایا کم ہو گئے اے ایجاد پلک چھپکن کو پہلو تیزی سمجھ آ گئی او کر لے تو ظاہر کرے یہ تو تے فرا ہے مظہار او اصل ظاہر او جیسے تو ظاہر ہو جہر ہو جہاں ہوں ویخیا یہ کرام اس کا ف امر جدر کسے نبی تو کسے ولی اسے تیزی ن اسے سر اسے شان دلو ہوا وہ ذات داد جدو ظاہر ہے کسی ظاہر کوئی ظاہر غائب تو ظاہر وہ غائب اگر غیب سے تو آگے خود غائب ہے غیب پھر اگلے کے لیے اس غیب کے لیے اور پھر غیب کی ضرورت ہوگی اس کے لیے اور غیب کی ضرورت ہوگی یہ تو تسلسل ہے تسلسل محال واپس لوٹے غیب کی طرف تو دور بھی محال تسلسل بھی محال ان کی ہونا ہے غائب کا سلسلہ جا کے کسے ظاہر پہ رکنے جس ظاہر پہ جا رک دے ان نبوت ملایا لیکن قدرت نے راز رکھے نا تو ہنچیاں کو کل ہے مثال جہاں گنچے دل لے تو ہے جڑا یہ کیا مطلب جیلن واسطے کو ہا جی ہے نا ارتوج جی ہوبی کا دل بنیا ہی, ہی ہوتا ہے مولا سونا اس دل مبارک وہ اپنی یمن نہ رحمان کا سانس رحمان کی ہوا رحمان کی خوشبو ہے خاص او اتو آئی سی دے دل لیکن اگر سفیا اور اپنے عقیدے مطابق گل کر مستفا نو بنا اس گنچے نو اپنے نافس رحمان نال کھولیا پھر اس ہوا چل دی ہے خوشبو تو نبیا تل سے جان لیکن شریعت شریعت قلب مستفیٰ صلی اللہ وسلم نے اصل کائنات نہیں فرمائی پھر اے خوشبو مبارک ہا نسی میں جدر, جدر دی نا دی. او تا خوشبو گئی بوٹی پی لب لب شوق اٹھ پہ لب بوٹی تیا کھلوا ادھر آئی یار سو دی یار خوشبو بڑی سونی پیتو پہ یہ مال او ہوتا او کھلوتا گندی کھلوتی بس یا طرح ڈیلے کلوتے آگ کو کو گیا وڈیا تو چل اگ نو اگ جو گئی ہوا شر خوشبو تا کر کے پیر باہو دے اللہ چمبے बूटी अल्लाह को अल्लाह जंबेती बूटी ओ पुरुषत मन के चिल्लाई हो नफियस बात दा पा ملیافت پاتی ملیا ہر سکے ہر جائی ہو اندر پوٹی سش مچا آئی شاد پورشد باہور جی بوٹھی تلا محمد خدر چی ہے ہزور حضرہ شاہ پیر سید ماما سا ہے پیر سید ہریالی گوالیسا ادھر فکیر خوشبو یسے یسے حدیث پاک ۔سے پاک نبی نبیلا <artan> سونا اپنا پیارا ولی بنا لینا جبریل جا جبریل اران کرد سجنا جبریل کا ایلان تی نی سکیل دن کی خوشبو ہر شخص کھیچے لگے ہوتے بابا فریدے فلان بھا کو پیغام دے تھوڑے تھلے ہوئے پیغام نہیں کھلتے انہیں دل کی خوشبو مولا ایسی فیلانے کیونکہ وہ بوٹی آپ نہیں لگی ہوشو نہ نا سانت نہانیا لیا سبھارنا نہیں در وے کو سجنا ورہوا مرہوا سج کے جاؤ اس پاک کری نہیں جڑا اپنی شان بخاوے کر لیکن اتنا گلز ملاو خلق والا امر کی وضاحت ہو گئی خلق کی شاید امریکہ ظاہر ہوا اللہ اصلی سات اگو کو تھوڑی وجہ ہوئے ایک سبب ہوں ایک سبب سبب چر مگر د اگر اس سبب چنا اثر ظاہر نہ کرے تو کچھ نہیں ہوں مسلم ادھر آگ جلاتی ہے کیا یعنی جلانے کا سبب ہے پانی پیاس بجا یعنی پیاس بچھاو کا سبب کیا مطلب یعنی رجان دبا پہ سمجھ تلوار ماری بندہ مار چڈیا گولی بندہ مار دتا سبا پہ بندے مارت نہیں بیٹھے آپ کے منہ چ نکلنا سبحانی آپ میں تلوار تلوار بڑا کچھ ترلا ماریا مارن واسطے مرے ہی نہیں اور تلوار چل دی کھڑی ہے سر کٹی پہ امام علی الحق امام علی الحق سیال سیاحکوٹ دربار دا بڑا وا دربار امام علی الحق پاک आप आप جدو سکھایا نال جہاد ہوا شہید ہوئے ہاں جی تلوار تلوارف آپ کا کٹیا گیا آپ نے اپنا سر تلی رکھ لیا تلی رکھ کے لڑائی شروع کی ہوں ویخ ل سبب یہ ہوا علت کا اثر علت کا ذریعہ وسیلہ صرف ہے سلوار چلتی ہے قدرت سمائی گولی بچتی پہ دریا جاندے نے بندے بندہ بچیا کیوں کون کائنات اسباب دا سلسلہ اللہ تعالی نے اکثر تلوار بتی لگی بندہ جلا اکثر اسی طرح ہوگا کیوں کہ قانون فرماتے ہیں شریعت کے نزدیک مسلم آ مطلب نہیں سارے چور بچارے بچے بھی نہیں جنہیں شہر ہاتھ نہیں لایا لیکن پورہ قدرت نے فلاں پنڈ نیک مطلب بہتے اکثر حکم نے فرمایا عقل شرا سب ہوں قانون ادا کہ اسباب نال سبب بنتا ہے اولاد بنا پرتھ وجوہ رکھ علت کون نے سبب ماں پیو ہے کر کے ماں سبب ہوئے نہیں بننی ماں پیو ہے سب کچھ ہے پر کن نہیں آگیر اولا ہی مر جے ارے جدو سونا توجہ جدنا گرنا خدا پیو نہ اس کو بھی اگاں چلانا اتنے کرامت کی گل سمجھ آ توجہ اسباب ضرور بنا لیکن اسماپ صرف ذریعہ نے علت نہیں اصل سلواب ہوں اسباب کدی لکد قانون بن جن جد اسباب کا پردہ چکد یا ولایت کرامت بنتی ہے یا پوچا بنتا ہے پھر نہ رو آخنا پہ تب کچھ ت تقبیر نار رسالت نا تحقیق حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب وڈے حضرہ صاحب پیر سید امام علی شاہ صاحب آساد شریف زندہ باد اپنا امر لیکن اسباب غیر اپنی شاندر ہالان بھی اگر آخ پاپ تے دونوں سبب ہیں ٹھیک ہے تو باپ سب ہو گیا یہ تقدیر مسلا مسئلہ سمجھ انشاء اللہ کر دیاں گا پورا لیکن بزرگ فرما دیں اللہ ترج کھولنا چاہیے اللہ تعالی دا علم ذات مارفت آندر جم سکے ذات دا علم جدوں علم میں غزالی میرے خیال میں حقیقت بیان ہو نہیں صفت لیکن اس سونے ترتیب لیکن اس نو سمجھنے نقشے انجینئر کا میری پتا ضرور پکی گل نقشے نہیں بنا دے نقشا نو سمجھ لو خیر یہ نقشے انہوں نے جا کے کہ میں بلڈنگ بنا جی بنا وہ آدھا ٹھیک ہے ہاں جی کی بنا پوچھ لیں گے ریاض کرتا ہے اپنے علم ترتیب داری اچھا <تصفح> <سبار> <تصفح> بند خیر جناب نہ دینا ترتیب کی دینا ترتیب ترنجوا دتی جی خاکہ بنیا کہ میں یعنی نقشہ نقشہ بنا وہ گتے بن گیا کسی شاید بن گیا علم پہلے ترتیب آیا ترتیب اندر ہوئی اندر تو خارجت باہر نقشہ بان گیا، بنان جو گا بنا دے مطابق تیار ہو گیا او خارجی ہوں اگر غور کرو نا جہ مکان کھڑا ہے وہ مکان اپنا کوئی ایسا وجود نہیں اصل چ پچھے نقشے چلو نقشے تو پیچھے چلو اکا بند کر دیا جا کر بند کی دھیان لے گیا تھوڑا پچھا نقشے بند کی سی دا کھڑا پیچھے ٹھیک ہے مکان نو سدے جہاں بندہ جدو اس ترتیب دتا ہے اپنے اس علم, علم مرتب نو کہ حقیقت محمد اور جی میں ہے بل خیرات لکھے جناب جی نا علمی اجمالی جو ہے اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ وہ علمی نورے مستفا حقیقت گیا ظاہر اس نور تو اللہ تعالی نے نقشہ بنایا تو لوہے محفوظ جو ہوا جو ہوگا سب لکھ دیں اس نقشے مطابق کا نات بنتی پی ہوں تھلے کی وین ہے اچھا ایک گل رکھی وہ کون آئی گلونی پتا کی مولوی چشتی یار تو مثال دے دیتی اللہ تعالی واسطے بندی ارے بھائی یہ بات ٹھیک ہے اللہ تعالی کی مثل کوئی نہیں مثال دے سکتے ہیں لسا کا مسلح شیور ولی اللہ مسل اللہ اور اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے کہ میں اچھی مثال دیتی بیٹھا سونے رب دی معرفت مارفت پہچان پہچانو ذات دی لیکن توجہ رکھ میں مثال دیتی ہے قریب کر سکتی ہے لیکن حقیقت ذہن کے اندر ایج نہیں ہو سکتا کیوں مخلو گا لے بڑے فرق نے گل کر مستری نے مکان بنایا مر گیا ترخان نے منجی بنا مر گیا منجی پیے او مر گیا منجی پیے او मकान खलोता है पर रब बना इंज ना समझी कैनात बना के ओ है, ते ए है। अगर चट व अखा बंद करके तो सब करे कोई नहीं ते फिर ए भी कोई नहीं क्यों इधर देख मैं बोल रहा है, मैं ना, चला रहा वो मेन समझेगा मैं कुछ नहीं तो ये ना समझना ان چلیا نو مخالصا لگا جی سمجھا روپ نے انہیں مخلوق کے خالق نو ایک سمجھا تی ہے اس کا تعلق کائنات اپنے وجود میں اس کا ہرا وقت محتاج ہے کیونکہ وہ کن نا سبب بھی کون نال ہے وہ سبب بھی کون نا اسباب تو صرف وسیلہ ذریعہ ہے کام تو علت کا ہوتا ہے تا بلے شاہ فرماؤں جے میں تہلوں باہر آخان او آخا میرے اندر خون سبحان, سبحان اللہ او جے میں تینو اندر کھاں پھر مقید جان سھار سبحان اللہ، سبحان اللہ لار ابھی پاک او میں سہارنا نا تک نا رسارا خلاخ نا کوشیا سبب تکوتا پچھا علت نظر ہے وہ کہ یار اپنے بار بھی کسی نے شک ہوتا ہے اپنے بھی دفری کرتی مجبو اسباب یا مسب یہ الاج فکیر اللہ کا ویخ رہا ہوں اصل گل ویخ دل بھی آ فکر بنانا حقیقت جو بیاں کر رہا جان یہ حقیقت اگر اتیے تو کالے اگر آ پھر یہ بن گیا تن من یار دجرا بن گیا کدو بننا جد یہ کوئی ایڈ کمال نہیں سمجھ آ جائے کردیا کر, کر دیا کر دیا کر دیا لیکن اصل کمال بابے فرید وگے نو بھی چالی چالی سال لگ جا پتہ نہیں کی فرمایا اے تن رب تن من یار دہ خاص ملا ان الف گل پس الف وصویتا میرا ہو یا خوب سب کچھ میں جو بولے برت متا اے رمیز پشا سر کھلا لگی سمجھ لگے کی نہیں äh, سمجھ ہے پر تو اسباب پورے کیتے نہیں ادھرو کون نہیں آیا چل رہا اسباب نال جڑ اسماب تے استعمال کر کے کون آلے دے چولی چوپ لائی کروا کہہ دے کون پر سارے رنگ لگ جل سمجھیے درویش جڑا سبب ہندیا نہیں دئی نہیں کر دو ओ आते सबब उठाद केड़ी लगती जो है कुछ नहीं कर थक, कुछ नहीं पिया होता नहीं पया चाहता तो खुदा दे बंद आ जे उठान त्या सबब मुका आवे बनावन त्या सबब उठा दे चीज बढ़ा दे سبب نار سبب نو اٹھا نہیں عجیب گلے لگا چی توجہ رکھ تو نہیں سجنا سبب کہنا اسباب ضرورت مشرق فرق مومن مشرق کا فرق اے مشرق اسباب نو علت کا درجہ دینا مومن آخ د سب سباب بزرگ فرما نے پردے ڈاکٹر کو شفا دوائی وہ فکیر کا پتا کی کام ہوتا ہے بابے بندہ مجبور ہو جا راب ہے اللہ رب رابدہ پتا ربان ہی نبی بلی داستے جدو تو شان ہو جدو شان ہوتا لگتا ہے بندیا پتا کی جتو پتا لگنا ہو گیا قرآن لگا تبال تنا سن کا سلسلہ اولاد نقل جمن کا سلسلہ جنسا ملن لو جنس پر قدرت والا ایک ما کے پیانو نے سالے نکلی توجہ اسباب اٹھ گئے نہ پیو نہ پکل کا اللہ دیٹنی دے اللہ دی ہونے کا مطلب یہ رب دمی للہ نہ رب دسیا اے اللہ کی اٹھنی ہے سبب اٹھے نے تے اللہ بھی اٹھتی بن گئی ہے نہ جمے اللہ بھی نہیں پر بلوچ آ اللہ کی اٹھنی چلے راہ رب کا بن جائے جب سبب اٹھ جا جسیلے رب کا نہ ہو اور کتا آخنا پندرہ نبی ولی اللہ سمجھ نہیں لگا خلق دیکھ رہے ظاہر ہے امر ہے خلق کائنات ہے امر کون ہے اور کون تے کائنات کا مادہ ایک ہی ہے کاف مو ن مطلب یہ اصل حرف جہن کا بھی کائنات کا بھی ٹھیک خلق کائنات ہے امر کون ہے خالق ظاہر ہے کن واطن ہے خلق اسباب اور مسبب کے مجموعے کا نام ہے اور اور عمر عمر! <clubs> اسباب دے وجود اور خال اللہ فرماد اللہ <The Jordan> اے پھر اے اے پاک, پاک نے سبحان اللہ اور فرق آ گیا اور فرق آ گیا امر خلق وقت لگنا سب چیر کو چکی ادر ویگ سجنا فی س شک شکمارا پرورتگار وہ ہے اللہ جو آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا فیصد چھ دنوں میں کیونکہ اسباب نال پیدا ہوئے نے اسباب نال پیدا ہوئے نے اسباب, اسباب نے پیدا نہیں کیا اسباب اسباب نے ایک جگہ بزرگوں کی گلد نے سنائی اللہ کسی بستی بیبیاں بیٹھے سن چرخا کتنی انہیں آخیا بابا بیانڈ چیک پا ڈکن بند چکا ڈکڑ بند چکی آپ فرمایا چکو سارا گھوڑے کے رکاب قدم رکھتے نے دوجے تک پہنچ دیا خوران مک جا سما بی آ گئی جب حضرت علی مشکل <سؤال> قرآن پڑھنا دے طرح معلوم مولا علی دی زبان مبارک کی ہوں سی زبان علی سی امرا تیسرا بنا دیا دیاں اللہ تعالی نے چھ دن چی دن جن اسمان زمین بن رہے نے تو سورج چاند کا لیا نہیں تو سورج چاند والے دن بننے راہ بننی ہے مطلب لکھا ہے کون میں ایک وقت یعنی وہ وقت ہے جگہ اگر تقسیم کرو سمجھ نہیں لگی ارش پر اپنی شان کے مطابق فرمایا رات دن تے ہے. رات کی مطلب رات نو امر فرمان ٹانپ دیے کیپ دیے کدی دن وڈا کدی رات وڈی سورج چاند اور ستارے امرے اس سارے ہر آپ اپنی تھانے جس جس کم نو لگے نہیں سب بچ اللہ فرما بے امر اللہ اللہ آسمانوں اور نبیوں کو روکے ہوئے ہے چکی دے پوڑا پتلا ہی لگا جائے تھلیاڑا ہی لگا جائے جب روک روک رکھتا ہے یا رو مو کے رکھ رہا ہےٹتے فرد بولو پر لیکن پران جی ہر کوئی مجبور ہوگا ہر نہیں ماریا گرف جی سبب آ گیا کیونکہ اللہ فرماتا کوئی جنت میں داخل ہو گے اللہ بنا گامی چا کو ماں کا وجہ جنت آئے نال آئے کسب نے نہیں لیا تسب نال آئے جی او دی رحمت د ہے امر گا سبا فصل نماز پڑی وزو ہوا ہے جو کچھ بھی ہے اللہ وشار لیسا وشار لیسا خیر تیرے ہاتھ اور شر تیری طرف نہیں تیری طرف نہیں تیری طرف نہیں, تیری طرف نہیں, تیری طرف نہیں پیدا چاہے لیکن اسا تیرے نسبت نہیں کرنی ادب سبب بنایا لہٰذا آخ پرورگارا ظلم راہ تین بے ادبا ہو کے ماریا جاویں گا لیکن, لیکن انسان الٹا والات واقعی نا چنگا جا برا کم ہوئے کرایا یار تقدیر ہو گیا گل چنگے بزرگ تو تک نا برائی میری طرف ہے چنگائی تری تو یہ لگے اللہ تعالی فرما متو مت سمجھو انہوں دا اپنا کمال بھی فضا بچارا میرا پرندے لگے فردنے معلوم ہوا سجنا کہنا بھی کوئی چیز بھی ہے پڑھ والا بھی چلا والا بھی ہے کر کے تخلیق بھی اوشی کی تدبیر آل میری میں ہیں کول رکھیاں نے نہر کردہ رہی نا مخلوق وٹد رہی نا مخلوق گج برکت والا سا برکت آخری نے خیرو میں اپنے کول نہیں رکھی کنجوس نہیں کریم سخی تا کر کے صرف آپ دس نہ بنا میں فرشتے بھی آکھ دے سر نہ بنا میں سبحان اللہ برکت والا فرشتے ہو میں دے کئی رنگ بخاواں گا ہر رنگ جاو گا پھر نصیب والے ہونگے جہ مین بے رنگ نو کسی رنگ اللہ سبحان اللہ لا رہا سہار لا ہ پیاپ <متحدث> وٹا پیائے اے اے اے اے اے روپ وٹایا سا ڈھون پشان یہ وہدا تل سمجھ لے سمجھ لے شیشا سامنے کر اپنے دس ہزار کروڑا شیشے کرتا جاؤ اکو ہی جلوا سب کہ شکل ای بدل کے آئے سمجھ لہدت مجموعے تے اگوں بڑھایا شو پھر وحدت سب دے بادل کچھ بھی ہورت چاہدت وحدت کسرت اس کسرت میں وحدت میں کسرت بدرگ فرما نے جی گٹک ہوتی ہے درخت پورا گٹک پیا پر اپنی حقیقت گرکی انڈے بے پیے پر اپنی حقیق اس طرح اللہ کا الگ درخت کی کیک کرے, کنڈے نے ٹہنے نے بڑا کچھ ہے لیکن گیٹے چی محسوس نہیں ہو سارا کچھ حقیقت حقیقت لہٰذا اس کائنات نو وی کسرت کے چکر چنا پو درخت تو گیٹے کل جاؤ گیٹے تو درخت لاؤ ادر ادھر جائے جی گا کسرت تو وحدت وا بھی تو ادھر آدرو ادھر بحدت کسرت جا رت بنتی ہے کسرت تو بحدت جہین اللہ دلماً دلماً سامنے کٹا اڑ گیا سبے ببو گل آئی اس کٹے اللہ تال کی مطلب گل ایسی پچھانا جدی نگاہ اتنے کٹا نہیں ویکیا پیچھو کن ویک تٹا کٹا ویکا تٹیا بے لیا تچا وا تیرو تا بھی تا تو ہاتھ ہی آنا جس سورے نے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ روپ بتایا افسان ٹھول ارسا ڈول پچھاڑے کٹاری پچھاڑے براہ با برا بہ سلا خلق میں کوئی امر میں لو جی مالک سونا غلطی میری بار بار آخنا دعوی بار کا لیکن ان امید بڑی حقیقت قریب ہوگا کہ نہیں تا کر کے اقبال اقبال فرمان لکی نظر معافی دے بنا شاپ مشترکہ دعا خود دوش سلام تو مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پیلا سلام شمع بزم ہدایت پیلا جس سہانی گھڑی چمکا پاکا پاک جس سہانی گھڑی چم چم پاکا توے است لفرو سات پہلا خوب سنس مستان